بے شک ان لوگوں نے فلاح پالی جو پاک ہو گئے اور جنہوں نے اپنے رب کا نام یاد رکھا اور نماز پڑھتے رہے لیکن تم تو دنیا کا جینا سامنے رکھتے ہو اور آخرت بہت بہتر اور بہت بقا والی ہے یہ باتیں پہلی کتابوں میں بھی ہیں یعنی ابراہیم اور منہ علیہ السلام کی کتابوں میں سامعین بنایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے کامیاب کون اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے رضیل اخلاق سے اپنے آپ کو پاک کر لیا یعنی گندے اور برے اخلاق سے احکام اسلام کی تابے کی نماز کو ٹھیک وقت پر قائم رکھا صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور اللہ کی خوشنودی طلب کرنے کے لیے اس نے نجات اور فلاح پالی ابن عباس رضی اللہ عنما فرماتے ہیں کہ اس سے مراد پانچ وقت کی نماز ہے ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ابو خلدہ سے فرمایا کہ کل جب عیدگاہ جاؤ تو مجھ سے ملتے جانا جب میں گیا تو مجھ سے کہا کچھ کھا لیا ہے میں نے کہا ہاں فرمایا نہا چکے ہو میں نے کہا ہاں فرمایا زکات فطر ادا کر چکے ہو میں نے کہا ہاں فرمایا بس یہی کہنا تھا کہ اس آیت میں یہی مراد ہے اہل مدینہ فطرے سے اور پانی پلانے سے افضل اور کوئی صدقہ نہیں جانتے تھے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بھی لوگوں کو فطر ادا کرنے کا حکم کرتے پھر اسی آیت کی تلاوت کرتے ابو الحوس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی نماز کا ارادہ کرے اور کوئی سائل آ جائے تو اسے خیرات دے دے پھر یہی آیت پڑھی قطع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے مال کو پاک کر لیا اور اپنے رب کو راضی کر لیا پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دے رہے ہو اور دراصل تمہاری مصلحت تمہارا نفع اخروی زندگی کو دنیاوی زندگی پر ترجیح دینے میں ہے دنیا ذلیل ہے فانی ہے آخرت شریف ہے باقی ہے ایک آخر یعنی عقلمند ایسا نہیں کر سکتا کہ فانی یعنی فنا ہونے والی کو باقی پر اختیار کر لے اور اس کے انتظام میں پڑھ کر اس کے اہتمام کو چھوڑ دے پھر فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہ تھا سامعین الحمد للہ صورت کی تفسیر مکمل ہوئی